سب علاجوں سے بہتر حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی فزارہ قبیلے کا ایک دیہاتی آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حجام حجامہ لگا رہا تھا حجام نے بلیڈ سے کٹ لگایا تو دیہاتی نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجامہ ہے یہ ان سب علاجوں سے بہتر ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں